نے مجھے لگ رہا تھا کسی اور میٹنگ کی تھی. کیا وہ درست تھی اور دوسرے کی کیا مسجد کی تعمیر یا مینٹیننس یا رکھ رکھاؤ کے لیے غیر مشین سے کوئی دینا چاہتے ہیں کوئی فون کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کو لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا ہوں اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا میں نے بھی بغیر نگ والی پہن رکھی تھی میں نے اتار دیے آ, جی مفتی صاحب سوالات بھی کافی اکٹھے ہو گئے ہیں اگر اس کے ایک تو یہ خود کش بم دھماکے کے بارے میں سوال تھا اس کا دیکھیں ایک تو ہوتی ہے حالت جنگ हुँ. جنگ میں تو جنگی جو بھی انداز اختیار کیا جائے اس کی کسی بھی مذہب میں ممانعت نہیں ہے हुँ. اور باقی نہتے مسلمانوں پر نہتے لوگوں پر عورتوں پر بچوں پر اس قسم کے حملے کرنا جبکہ ان کا کوئی قصور بھی نہ ہو اس کو اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی نفیس تعلیم تھی جب آپ صحابہ کرام کو کسی جہاد پر بھیجتے تھے تو آپ فرماتے تھے سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا صحیح. اگر قبول کر لیں تو ان کو چھوڑ دینا صحیح. دوسرا اگر اسلام کی دعوت وہ قبول نہ کریں تو انہیں اپنے ماتاہٹ آنے کی دعوت دینا اگر مان لیں تو ان سے ایک ٹیکس مقرر کر جس کو جزیا کہتے ہیں ان سے جزیا لینا اور ان کو اپنے ماتا رکھنا بالکل تعارض مت کرنا تیسرا اگر پھر بھی نہ مانے تو ان سے تم جنگ کرنا اور اس میں بھی عورتوں بچوں مریضوں اور بوڑھوں پر ہاتھ مت اٹھانا کیا اتنی نفیس تعلیم ہے لہذا مسلمانوں کے لیے اس قسم کا تصور کوئی نہیں ہے شیر کے بارے میں چل جواب دیں گے انہوں نے پھر وہ یہ پوچھا کہ چاندی کے چراغ گرائے جاتے ہیں اس میں یہ ضرور تفصیل ضروری ہے کہ چاندی کا استعمال صرف زیور کے اندر تو ہو سکتا ہے مرد عورت کے لیے وہ بھی قیود کے ساتھ عورت کے لیے تو کوئی قید نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ سونے چاندی کے برتن استعمال کرنا مطلقاً منع ہے کسی بھی کام کے لیے اچھا تو اس لیے اس طرح اس کو استعمال نہ کرے باقی جھولا وغیرہ ڈالنا یہ بھی کوئی شرعی کی حیثیت نہیں ہے لوگ اپنی محبت اور عقیدت میں کچھ کر لیتے ہیں کام اگر اس میں حد سے نہ گزریں تو اس کی بھی مباہ کے اندر آئے گا نہ گناہ نہ ثواب یہ کہتی ہیں کہ وہ ہم نے مزارات کا کہا تو یہ ہندو بھی اس طرف مائل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اللہ کی طرف مائل نہیں ہوتے بلکہ وہ بابر سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں شفا وغیرہ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب کسی چیز کو بیان کرتے ہیں تو ہم ایک شرعی حکم بیان کر رہے ہوتے ہیں اسلام اس میں تعلیم بیان کر رہے ہوتے ہیں हुँ. اگر اس کو سن کر کوئی اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور پھر اپنا کوئی غلط نظریہ قائم کر لیتا ہے تو وہ اس کی غلطی ہے ہماری نہیں हुँ. اگر ہم ان غیر متوقع منفی اثرات پہ توجہ کریں تو کچھ بھی بیان نہیں کر سکتے کہ ہر ایک کوئی نہ کوئی منفی اثر تو مرتب ہوگا صحیح. دوسرا یہ کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ کرام رام علحمدوان نے حصول شفا کے لیے نبی کی خدمت میں درخواست کی ہے دعا کی اور نبی کریم نے دعا فرمائی اور ان کو شفا حاصل ہوئی ہے صحابہ کرام نے بارش کے لیے سرکار کی بارگاہ میں التجا کی حالانکہ ان کا ایمان تھا کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے ہماری حالت پر واقف بھی اور بارش برسانے والی ذات تو اللہ کی ہی ہے اس کے باوجود نبی کی بارگاہ میں آئے تو یہ جو ایک وسیلے کا سا تصور جو قائم ہوتا ہے کہ ہم کسی بزرگ کی بارگاہ میں جا کے دعا کی درخواست کرتے ہیں یہ ہمیں خود نبی کریم اور صاحب کرام نے عنایت کیا ہے اب اس چیز کو اگر ہم حاصل کر کے اسے عوام میں کر رہے ہیں تو ہم کوئی خلاف شرح کام نہیں کر رہے اور اسی چیز کو اگر ایک غیر مسلم اختیار کر رہا ہے تو اگرچہ اس پر اس کو اجر و ثواب تو اس پہ مرتب نہیں ہوگا لیکن اس کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک ہمارے اسلامی تصور کو آگے لے کے چل رہا ہے تو لہذا اس پہ ذرا توجہ فرمایا جائے اور بہن نے بہت ممکن ہے کہ اسے ایمان کی دولت مل جائے ایمان کی دولت مل جائے اور بہن نے بہت ہی نفیس انداز میں کوشچن کیا ہے لیکن وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں میں سے نہیں بولتا ہوں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بھائی نے کہا تھا کہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کی تمنا کی تو اللہ نے نور کی تجلی فرمائی تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ایک نور کا تصور کر سکتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نورانی تجلی فرمائی تھی وہ نور کیسا تھا آپ کو کیا معلوم کیونکہ موصل سلام تو اس تجلی کو برداشت فرما سکے تھے اور بےوش ہو کے زمین پر تشریف لے آئے تھے تو اس نور کی معلومت کیسے حاصل ہوگی اس نور کا بھی تصور کیسے حاصل ہوگا کیا آپ اس نور کو اس کے نور پہ قیاس کریں گے یا سورج کے نور پہ قیاض اللہ نے فرمایا لہیسا کمیسری شاعن تو کوئی بھی نور اس کے نور کی مثل تو ہو ہی نہیں سکتا ہے لہٰذا اب بھی وہ بات آئے گی جو ہم نے عرض کی کہ اس کی ذات کے بارے میں کوئی تصور قائم کرنے کے ذہن میں گنجائش نہیں ہو سکتی ہے لیکن بھائی نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق ردی اللہ تعالیٰ انہوں نے نماز تراوی نہیں پڑھی سرکار نے آپ نے کہا کہ سرکار نے پڑھی تھی تو انہوں نے تو نہیں پڑھی تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے نہیں پڑھی ہاں انہوں نے باقاعدہ صحابہ کرام کو تراوی کے لیے ایک جماعت میں جمع نہیں کیا تھا یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا ورنہ صحابہ کے کے ذہن میں اگر تراوی کے قیام کا تصور نہ ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس اجتماعی کوشش پر وہ ابجیکشن کرتے یہ جی آپ کیا کر رہے ہیں سب, سب, سب, سب مشتمل ہوئے باقاعدہ نماز ادا کی ہے تو انفرادی طور پر اس وقت پڑھی جاتی تھی انفرادی طور پر تو اس وقت بھی پڑھی جاتی تھی سی پیپر سی میرج کے بارے میں کوشچن کیا افغانستان سے کوششن تھا تو یہ یاد رکھیں کہ ایک تو اس قسم کا معاملہ کرنا کہ دوسرے ملک میں جا کر اور صرف پیپر پر کچھ کاروائی کرنا اور کسی کو اپنی زوجہ قرار دینا اور اس کو پھر پیسے وغیرہ دے دینا یہ تمام چونکہ جھوٹ اور دھوکے پر مشتمل ہے تو یہ تو ناجائز ہوگا دوسری صورت یہ ہے کہ وہاں پر گئے اور کسی غیر مسلم سے باقاعدہ ایجاب و قبول کیا اب اگر یہ و قبول اس طرح ہے کہ میں ایک سال کے لیے تم سے نکاح کر رہا ہوں یا دو مہینے کے لیے نکاح کر رہا ہوں تو اس کو نکاح متعاع کہتے ہیں اسے نکاح مقد بھی بعض نے قرار دیا ہے بعض کو ہٹا کے اگر گواہ وغیرہ بالکل بھی نہیں ہے تو نکاح مؤقت ہے ورنہ متاع ہے اور یہ بھی ہمارے شریعت میں حرام ہے ممنوع ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے اور منسوخ پر عمل کرنا یہ حرام ہوتا ہے اس قسم کی کوئی کارروائی کہ اگر اس کا اصل منقشف ہو جائے تو قانونی لحاظ سے گرفت ہو جائے گی شریعت اس سے منع کرتی ہے تو اس کے اجتناب کریں تو بہتر ہے وہ جائز طریقہ اس کے لیے اختیار کریں آخر کوشچن تھا کہ مسجد کے لیے غیر مسلم کی امداد لینے کی شرح حیثیت کیا ہے تو بہتر ہے کہ نہ لی جائے اگر کوئی اصرار کر رہا ہے اور اس کی دل آزاری کا اندیشہ ہو تو اس کا پیسہ لینے کے بعد فنائے مسجد میں یوز کیا جائے وضو خانے میں سند خانے وغیرہ بنانے میں اندر مسجد کے یہ تقدس کے خلاف ہے کہ کسی کا غیر مسلم کا پیسہ چونکہ وہ غیر محتاط ہوگا اس کو حاصل کرنے میں شریک اعداد کے لحاظ نہیں ہوگا یا ایسے مقدس مقامات پہ اس کو نہ لگایا جائے صحیح مفتی صاحب شرک کیا ہے شرک کا کیا تصور ہے یہاں دیکھیں شہر ہے توحید کے ٹھیک یہ مطلب کلیئر سمجھ لیا بالکل ہے بالکل برعکس ہے بالکل برعکس صحیح عقیدۂ توحید میں سے جس کسی بھی عقیدے کی نفی کرتے ہیں خلاف کرتے ہیں وہاں پہ شرک پیدا ہوتا ہے صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شریک کیا اس کی وحدانیت کا انکار کیا تو شرک ہو گیا اس کی قدرت میں کسی کو شامل کیا شرک ہو گیا اسی طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے مثلا آپ قرآن حکیم کے اندر دیکھ لیں سورہ یہ سورہ توحید جس کو کہا جاتا ہے سورہ خلاق کہ اس کے اندر توحید کے حوالے سے ساری باتیں ذکر کی گئی ہیں تو ان میں سے کسی کے منافی اعتقاد رکھنا جو قرآن میں کہا گیا بالکل اسی طرح آئےتر کرسی کو آپ اٹھا کے دیکھ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے اوساف کو ذکر کیا گیا ان اوساف کے منافی بات کرنا وہ سارا شرک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس طرح آپ نے رب مانا جس طرح اس کو علیم مانا جس طرح اس کو قدیر مانا اس طرح اگر کسی اور کے لیے یہ وقت آپ نے تسلیم کیا یہ صرف صحیح ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے سہری ٹائم تسلیم ساوری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کریں السلام علیکم لائن ڈراپ ہو گئی ہے مفتی صاحب کی بات جاری تھی اس کو پورا کرتے ہیں انشاءاللہ جی مفتی صاحب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بالکل اس کے متضاد چلتا ہے عقیدہ توحید کے یہاں پر ایک بات یہ عرض کروں گا کہ مسلم شریف کی ہے کتاب الفضائل میں حضرت اقبا بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم علیہ السلام عزبۂ احد کے شہداء کی نماز جنازہ پڑھا کر پھر اس کے بعد آپ نے کچھ نصیحتیں فرمائی اس نصیحت میں آپ نے یہ بات بھی بیان فرمائے کہ انی لستو اقشا علیکم انتشرک بادی میں اپنے بات تم پر شرک کا خوف نہیں رکھتا ہوں مگر مجھے یہ ڈر ہے کہ تم پر دنیا غالب آ جائے گی تم دنیاوی معاملات میں رغبت کرو گے اور پھر دوسرے سے جگڑو گے اور پھر ہلاک ہو جاؤ گے یہ حدیث ایک تو ہمیں بتاتی ہے کہ ہر دوسری بات امت مسلمہ کے حوالے سے جو شرک کا اعتقاد کیا جاتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اصطفال گناہ ہوں مگر گناہ کو شرک قرار دینا یہ غلط تصور ہے بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ حملہ جائز ہوتے ہیں بلکہ عین توحید کو ثابت کر رہے ہوتے مثلا میلاد ہے آپ اس کو لے لیں اللہ تبارک و تعالی لم یلد ولم لمبل ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے اس کو صحیح. کسی نے پیدا نہیں کیا हुँ. اب جب ہم میلاد بناتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے हुँ. تو وہاں پہ تو ہم آٹومیٹکلی ہم توحید ثابت کرتے ہیں اور شرک کی نفی کہ حضور علیہ السلام اللہ نہیں ہے جس طرح دیگر قوموں نے اپنے نبی کو الہ بنا دیا معبود بنا دیا हुँ. ہم میلاد بنا کے تو یہ ثابت کرتے ہیں کہ جو پیدا ہوا ہے وہ اللہ نہیں ہے صحیح. مفتی صاحب جب اتنی واضح بات فرما دی سرکار نے کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے تو, تو کیوں بات بات پہ ڈرایا جاتا ہے یعنی میں تو اتنا خوف زب گیا میں نے تو کہا بھی کہ سموسہ بھی کھا رہے ہو تو کئی آواز آ جائے گی یہ شرک ہے یعنی اتنا خوف زدہ کیوں کر دیا گیا کہ جبکہ <تصفح> جب سرکار کا اتنا واضح فرما ماشاء اللہ میں تھوڑا سا شرک کے اقسام پر تھوڑا سا کر دوں تاکہ پھر یہ آگے کا مسئلہ بہت کلیئر ہو جائے گا دیکھیے شر کا لغو سے مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کی شرک کا مطلب ہوتا ہے شریک کرنا لغو اعتبار اور شرعی اعتبار سے اللہ تعالی کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا ٹھیک لہٰذا معلومات شر کی دو قسمیں ہوں گی شرک فی ذات اور شرک سے صفات ٹھیک شرق ذات کی تین صورتیں بنتی ہیں نمبر ایک جیسے اللہ تبارک پتہ معبود مطلب ہے کسی اور کو معبود مان لیں تو یہ شرف ذات ثابت ہو جائے گا جیسے کفار و مشرقین کیا کرتے تھے دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد تسلیم کرنا یہ بات کفار و مشرقین کیا کرتے تھے کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹے قرار دیتے تھے قرآن نے اس کو شرک قرار دیا ہے تو یہ بھی شرک شرف ذات میں آئے گا طرح جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قدیم ہمیشہ سے ہے کسی اور کو ہمیشہ سے تصور کر لینا تو یہ تین شرف ذات میں آتے ہیں پھر شرف صفات یعنی اس میں ہم تشریف گفتگو ویسے کر چکے ہیں لیکن سمجھنے کے لیے بہت ہی نفیس بات ہے کیونکہ اس پر سینکڑوں مسئلے نکلیں گے کہ جو صفت جس خوبی کے ساتھ اللہ کے لیے ثابت کر رہے ہیں اگر ان میں سے کسی خوبی کے ساتھ اس صفت کو مخلوق کے لیے ثابت کر دیں گے تو شرف صفات ثابت ہو جائے گا ٹھیک اور اللہ کی صفت چار خوبیوں میں چار خوبیوں سے متصف ہوتی ہے ہم نے بتایا نمبر ایک اللہ کی ہر صفت قدیم ہے نمبر دو ذاتی ہے اسے کسی نے دی نمبر تین لامہ نمبر چار غیر فانی اس پہ کبھی فانہ نہیں ہو سکتا اب ان میں سے ایک بھی صفت کسی مخلوق میں آپ تسلیم کر لیں تو وہ شرک ہو جائے گا مثلاً معذلہ کسی کو کسی کی صفت کو کہیں یہ قدیم ہے شرک کسی کی صفت کو کہیں یہ ذاتی ہے شرک لامحدود ہے شرک غیر فانی ہے تو شرک ارتقاب ہو سکتا ہے اب اس کی روشنی میں اگر آپ یہ دیکھیں جو کہا جاتا ہے کہ یہ بھی شرک ہے یہ بھی شرک ہے یہ بھی شرک ہے تو بہت ساری چیزیں اس شرک سے آزاد آپ کو نظر آئیں گی ٹھیک اصول ایک ہو گیا اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے ناظرین ناد شامل کرتے ہیں پروگرام میں فرحان قادری ہمارے ساتھ تشریف فرمان اور یہ شرف حاصل کر رہے ہیں میں ہو یاد تیری کو Amen. شام کرتے دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السّلام السلام علیکم وعلیکم السلام کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں تسلیم بھائی میں انڈیا سے سردام, انڈور انڈیا انڈور سے سدام پٹھان بول رہا ہوں جی جی فرمائیے جی ہاں آپ کا پروگرام بہت مرا بہت, بہت, بہت, بہت, بہت اچھا ہے سیریز بہت میں بہت چار سال سے کنٹینیو دیکھ رہا ہوں تسلیم بھائی ابھی حال شریعت کے خلاف بھی شریعت کے اس میں بات چل رہی تھی ہلو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے یہ شریعت کے حساب سے جو بات چل رہی تھی یہ آج کل ہر کسی کو بھی مست بنا لینا بابا بنا لینا اور کسی کو بھی مطلب کر لینا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے اس حساب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاؤ دوسرا سوال اور ہے ہمارے وہاں انڈیا میں اندور میں دو تین تین سال پہلے چاند نہیں دکھا تھا تو قائد صاحب کی طرف سے لیٹ اعلان ہوا تھا کہ ترابی ہو جائے اور جب تک عشاء کی نماز ہو چکی تھی فرض بھی پڑھ لی تھی لطر بھی پڑھ لی تھی ایسا ہے تھے کہ عشاء کے پاس ترابی ہو گئی ہے بھیر پڑھ لی ہے اس کے بعد میں جو ہے نماز ترابی نہیں ہو سکتی کسی نے پڑھی کسی, کسی نے نہیں پڑھی وہ بھی تھوڑا مسئلہ پوچھنا تھا اور ایک گزارش اور تھی میری جو ناز شریف پڑھتے ہیں اپنے ہمارے بھائی وہ انشاء کوئی فرمائش اگر ہے تو انشاءاللہ شاء آپ کے نیکسٹ پروگرام میں آپ کی شامل کی جائے گی بہت شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب پھر اس کے بعد جب آ, یہ بات طے ہو گئی تو پھر ہر بات, بات پر شرک شرک شرک کی, آ, کی آواز کیوں لگی جی ہاں یہ شرک آ, جو لگاتا ہے اس سے جو اگر آپ پوچھیں تو وہ یہی یہی جواب دے گا جو میں چونکہ اس فیلڈ میں ہوں بہت زیادہ میری گفتگو بہت زیادہ ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض چیزیں ہم خود بھی سمجھتے ہیں کہ شرک نہیں ہے لیکن اصل شرک میں دخول کے اندیشے کے پیش نظر ہم اسے بھی شرک قرار دے دیتے ہیں تاکہ لوگ اس سے بچیں اچھا یہاں تک کہا گیا کہ ہمارے ایک بڑے تھے تو انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا اگر کوئی کسی سے مالی امداد بھی لے گا پیسہ قرضہ لے گا تو یہ بھی شرک ہے اچھا کیونکہ اللہ سے ہی مانگنا چاہیے اور آپ مخلوقہ مانگ رہے ہیں تو یہ بھی, بھی شیر کی قسم, قسم ہے تو اب اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ یقینی سی باتیں اب عوام میں کریں گے تو جیسے آپ نے کہا کہ پکوڑا کھا وہ بھی مشرک ہو جاؤں گا ماد اللہ کیونکہ آپ کہیں گے جی پکوڑا دینا اٹھا کر اور اس نے دیا اور یہ حکم لگا اور یہ آدمی مشرق ہو گیا تو شرک کا فتویٰ لگانا ایک بات تو یہ کہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے مسلم کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراحت نشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو کافر کہے اور سامنے والا اس کفر کا اہل نہ ہو تو کہنے والے کی طرف کفر لوٹ آئے گا صحیح اس حدیث کو ظاہر مانا پہ رکھا ہے کہ اگر آپ کسی مسلمان کو کافر کہیں گے اور وہ پھر نہیں ہے تو کہنے والا کافر ہو جائے گا صحیح اس پہ کلمہ پڑنا لازم ہے صحیح اور اس کی علت علامہ ابن عابدین نے رد المختار میں یہ لکھی ہے کہ جب آپ ایک مسلمان کو کہیں کافر تو کفر اور اسلام کا تعلق اصل میں عقائد سے ہے جی عقیدہ اسلامی ہوگا تو مسلمان عقیدہ کفر ہوگا تو کافر صحیح تو جب آپ ایک عقیدۂ اسلامی رکھنے والے کو عقائد اسلامیہ رکھنے والے کو کافر کہہ رہے ہیں تو اصل میں اس کو نہیں کہہ رہے بلکہ آپ عقائد اسلامیہ کو کفر قرار دے رہے ہیں تو اس وجہ سے کفر آپ کی طرف لوٹ کر آئے گا صحیح ایک کالا شامل کرتے ہیں السلام علیکم ای ای ای السلام علیکم وعلیکم السلام, والیکم السلام تسمین بھائی جی کون سا پر کہاں سے بات کر رہے ہیں صحیح کبیر بات کر رہا ہوں راہل پنڈی سے جی کبیر صاحب حضور میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ ہماری بدھائی کے علاقے مولانا صاحب ہیں وہ بیس منٹ میں پوری کی پوری بیس ترابی میں پڑھا رہے تھے بیس منٹ میں بیس منٹ میں ان کی آواز کی کچھ سمجھ میں نہیں آتی پڑھا رہے صرف ان کی الگ اکبر کی سمجھ آتی ہے اچھا تو ان سے جب کسی کسی بندے نے کہا تو وہ کہتے ہیں ساری کی ساری ذمہ داری میرے اوپر جب میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں آپ مجھ پہ ڈیپینڈ کرو بس اچھا. تو آپ یہ پوچھنا تھا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائزہ کی نہیں ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کا میری صاحب کوئی شاید گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام درج کروانے کا مسئلہ تو نہیں ہے <laughs> سوالات لے لیتے ہیں تھوڑے سے ایک تو یہ پوچھا کہ بابا بنا لینا جرے کو یہ کیا ہے مطلب معاملہ. پہلی بات تو یاد رکھیے کہ شریعت اور طریقت ایک دوسرے سے جدا گانا نہیں ہیں شریت جو ہے وہ تھیوری کا نام ہے اور طریقت اسی کے پریکٹیکل کا نام ہے صحیح. جو آج کل بعض مطلب جالی قسم کے لوگوں نے دین اسلام کی بدنامی کے لیے یہ جملہ ایجاد کر لیا ہے کہ جی شریعت اور ہے طریقہ اور ہے وہ کسی اور چیز کا نام ہے ही. تو شاید ان کی طریقت ही. کچھ اور ہوگی جو اسلامی طریقت ہے وہ شریعت کے تابع ہوتی ہے صحیح. لہذا है. اب اگر ہم کسی شخص کو شخص دیکھتے ہیں اگر وہ عالم جذب میں ہے عالم جذب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ عبادات اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر کچھ تجلی غلی وارد ہوتی ہے صحیح. اور وہ اس کا جو باطن ہوتا ہے وہ اس نور کی تجلی کو برداشت نہیں کر پاتا تو ذہن معاوف ہو جاتا ہے صحیح. اب وہ جو شخص ہے وہ ملک قلم ہو جاتا ہے کہ وہ شرح یہاں سے قابل گرفت نہیں رہتا وہ آپ کو بے نوازی بھی نظر آئے گا نالیوں میں گرا بھی نظر آئے گا لیکن وہ پھر کوئی عقلی بات نہیں کرے گا وہ اپنے کی کیس میں ہوگا صحیح. یہ جو بابے ہوتے ہیں یہ ہم ان کو مضوب کہہ دیتے ہیں مست بابا جی نے کہا مست بنا لینا ان کو آپ سو روپے کا نوٹ دیں تو وہ دیکھ کے فورس کو جیب میں رکھے گا اور وہ آپ دو تین چیزیں پیش کریں جو کھانے کی اچھی چیزیں وہ تو قریب کر لے گا دوسری دور کر دے گا تو یہ عالم جذب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا یہ جذب دنیا پر ہو سکتا ہے وہ مجزوبیت نہیں ہو سکتی ہے تو اس قسم کے لوگوں کو اگر آپ صرف نفسیاتی طور پہ معروب ہو کر بزرگ تصور کر لیں گے تو دراصل آپ اسلام ڈھانے میں مدد دیں گے کیونکہ لوگ انہی کو پھر اپنا معیار بنا لیں گے ان سے پھر امیدیں وابستہ کریں گے اور وہ خلاف کے شرح امور کی طرف لے کر لیکن مجزوب اپنی جگہ پر ہوتے ہیں مجزوب بالکل ہیں تصوف میں بالکل یہ چیز موجود ہے اور اولیاء کرام کا ہی ایک درجہ ہوتا ہے سمجھ لیجیے کیونکہ ہر ایک تجلی ہوتی بھی نہیں ہے وہ مرزوب ہوتے ہیں وہ بزرگ ہیں اور ان, اور ان, ان کے ساتھ بےدبی بھی نہیں کرنی چاہیے صح صح صح تو میں یہاں پر بھی یہ کہوں گا کہ آپ کسی کے ساتھ بے ادبی کا ارتقاب نہ کریں صح صح صح لیکن اگر کوئی خلاف شرع امور عقل رکھنے کے باوجود طور پہ, طور پہ کر رہا ہے تو اس سے عقید عقیدت بھی اپنا وابستہ نہ کریں صح صح صح اس لیے کہ اس سے پھر شریعت کے اوپر ازر پڑتی ہے صح صح صح دوسرا کہ یہ نماز فطر کے بعد تراوی پڑائی گئی نے کہا نہیں ہوتی ہوتی بالکل غلط ہے ترویج پہلے بھی ہو سکتی ہے بعد میں بھی ہو سکتی ہے اگر چاند کے اعلان کی بنا پر تراوی میں تاخیر کی گئی اور ابھی تر ادا کر لیے گئے تھے تو بعد میں جن تراوی پڑی بالکل بالکل درست جنہوں نے نہیں پڑھی بلکہ ان پر توبہ لازم ہے بیس منٹ میں کہتے ہیں تراوی پڑھ لیتے ہیں کوئی حضرت اور وہ کہتے ہیں ذمہ داری مجھ پر ہے پیشے وفاظ جو ہوتے ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ پڑھ لیا کرتے ہیں لیکن بہرحال بیس منٹ میں بیس رکعت تو یہ جو مبالغہ ہی لگتا ہے کوئی ایسا نہیں پڑھاتا ہوگا کیونکہ ادائیگی میں سجود میں تو ٹائم لگتا ہے نہ خالی پڑھنا ہوتا تو ایک الگ بات بیس منٹ میں ایک منٹ میں دو رکعتیں کیسے ادا ہو جائیں گی تو یہ شاید مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے باہر کوئی حافظ صاحب راہب کلام پڑھتے کلام لاہے پڑھتے ہیں اس میں اگر لفظ چپتے ہوں اور رعایت قواعد تجوید نہ ہو صحیح. تو پھر یہ پڑھنا ممنوع ہوتا ہوتا ہے اب اس پر اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا ہی کر رہا ہو اس پر پھر یہ ضرورت کرنا کہ ذمہ داری مجھ پر ہے یہ بے خوفی کی علامت ہے اس میں احتیاط کرنے صحیح. چاہیے ورنہ ہم بھی بقات مطلب یہ کہ عوام بھی جو ہوتی ہے یہ گریف کے ذہن رکھتی ہے تلقیدی ذہن رکھتی ہے ہر چیز پہ مناسب ایک قانر شامل کرتے ہیں السلام علیکم اللہ <تصفح> <تصفح> اللہ کا کرم ہے کون سا کہاں سے بات کر رہے ہیں میں راول پنڈی سے بول رہا ہوں اشتیاق احمد جی جی اشتیاق صاحب میں معلوم کر رہا تو یہاں راول میں ایک بزرگ ہیں تو وہ مطلب ایک سلسلے سے ہیں قادریہ سے ان کا مطلب جو ہے نا سلسلہ اس میں ان کی ایک ہے ذکر جو ہے نا جو وہ سب کو دے رہے ہیں اس میں ہے کہ مطلب حضرت مئی الدین مشکل کے شاپ میں معذرت چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ کا سوال تقریباً سمجھ میں آ اس کو اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ ایک وقفے پر ہم جا رہے ہیں میرا خیال ہے یہ سہری وقفہ ہے شہری ٹائم میں سہری کا ٹائم ہے تو ہم لوٹ رہے ہیں ایک وقفے کے بعد آپ ان اس کے بعد آپ کو جوائنگ تازی خوش آمدید آپ ہم دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیمی کے ساتھ آج ہم بات کر رہے ہیں توحید اور شرک کے حوالے سے مفتی صاحب کسی کو پکارنا اللہ کے سوا یہ شرک میں آئے گا جیسے بہت ساری باتیں ہوئیں اللہ کے رسول سے مدد طلب کرنا استعمال کرنا استعانت کرنا یا اور یا اللہ صرف طلب کرنا ہاں دیکھیے جہاں تک تعلق ہے عبادت کا وہ تو ہم عیا کا نابود کا نستاین اور قرآن حکیم میں واضح یہ حکم موجود ہے واہ باہ اللہ ولا تشرکو اسی کی عبادت کرو اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو हم. قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرمایا اپنا ولا تد مع اللہ اعلان آ کہ اللہ کے سوا دوسرے اللہ کو مت پکارو یہ جو تد منا ہے یہ قرآن حکیم کے اندر تین معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے یہ لفظ دا یہ تین ماہ میں استعمال ہوتا ہے ایک اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کال کرنا انوائٹ کرنا دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی سے التجا کرنا سپلیکیشن کرنا تیسرا معنی وشپ کا ہوتا ہے کسی کی عدت کرنا اب یہ جو پہلے دو معنی ہے یہ تو خود قرآن ہمیں بساتا ہے کہ کسی کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں مثلا کسی کو پکارنے کے لیے خود العزت میں قرآن حکیم میں یہ بات فرمائے کہ غمن احسن قلع ممن دعا کہ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو کسی کو پکڑے کسی کو بلائے اللہ کے لیے تو یہاں پہ تو باقاعدہ پکارنے کے لیے دعا کا لفظ استعمال ہوا اور استعمال کرنے والے کو اپریشیٹ ہے کسی سے التجا کرنا اور مدد حاصل کرنا اس کا بھی قرآن میں حکم ہے و تعام انور تقویٰ کہ نیک اور تقوا کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کرو اب ظاہر سی بات بندے ایک دوسرے کے ساتھ معاونت تو کرتے ہیں حقیقی معاون مددگار اللہ ہے حق معاون, معاون کسی کو سمجھنا غلط لیکن مجازی اللہ کی عطاث کسی کو مددگار تصور کرنا یہ درست ہے اور اس کا تو باقاعدہ ہمیں تعلیم دیتا عرآن کہ ایسا کرو کہ نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو رہا تیسرا معنی یہ لفظ عبادت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے صحیح. دعا کا لفظ یعنی کسی عبادت کرنا oh. اور اس مقام پر یہی کہا جاتا ہے اے والا تد او کا مطلب کسی کو کسی کی بھی عبادت نہ کرو اللہ کے ساتھ مفرین نے بھی اسی معنی میں ممانیت کی ہے اور کسی کی عبادت کرنا شرک کیا ہے صحیح مفتی صاحب پھر یہ, کیوں, یہ کہا جاتا ہے نا کہ جب اللہ شہر سے قریب ہے تو پھر کسی سے کیوں مدد طلب کی جائے نبی سے کیوں مدد طلب کی جائے اور اللہ سے طلب کی مدد کیوں طلب کی جائے جب اللہ شہرت سے قریب ہے تو اللہ سے مانگو وہ سب کی سنتا ہے دیکھیے قرآن و حدیث کے معانی کے درست تعین کے کئی طریقے ہیں ان میں سے ایک نفیس طریقہ ہے صحابہ کلام اور نبی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا مشاہدہ اب یہ ایک طرف تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے شہر سے زیادہ قریب ہے हुँ. یہ تو صرف قرب کی زیادتی کی طرف اشارہ کر رہا ہے हुँ. اس سے زیادہ نہیں हुँ. ہم نے اس کا نتیجہ نکالا کہ جب اللہ قریب ہے تو اسی کو پکارو हुँ. اس کے علاوہ کیوں کسی سے مدد طلب کرے یہ ہمارا نتیجہ ہے صحیح. اب ہم صحابہ کے کے عمل کو دیکھتے ہیں بخاری, بخاری, بخاری, بخاری, بخاری اٹھا لیجئے مسلم اٹھائیے اور دیگر سیاحت تگی کتب اور کچھ اٹھا کر صاحبِ نبی قبی کریم کے بارگاہ میں آیا کرتے تھے کیا وہ لوگ اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست سننے پر قادر ہے مم. اللہ ہم سے بہت قریب ہے براہ اس کی بارگاہ میں انتظار کرنے صحیح تو قرآن خود حدیث ہم اس بات کی تعلیم دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری شہر سے زیادہ قریب ہے وہ ہماری آواز سنتا ہے ہم دعا مانگیں گے وہ اس کو قبول بھی کرتا ہے لیکن محبوبان باری تعالی کا طریقہ یہ کہ ہے مم. کہ آپ کسی کو بیچ میں وسیلہ بنا لہذا ہم دونوں چیزوں گے اگر کوئی براہ راست اللہ کے بارگاہ میں انتظار کوئی حرج نہیں اگر کوئی وسیلہ بنا کر یعنی کسی بزرگ کی یہاں پہ آ کے اپنی مشکل کے حل کے لیے درخواست پیش کرتا ہے تو یہ آئین کرام کے طریقے کے مطابق ہے اور اس میں بھی کوئی نہیں اچھا یہ دین میں کوئی کانٹرڈکشن ہے کوئی ایسی کنفیوژن موجود ہے یقینا نہیں ہوگی لیکن ایسا تصور کیوں ہے کہ جب اللہ رب العزت قرآن میں واضح فرما رہا ہے کہ مجھ سے مدد طلب کرو اور یہ بھی ہے کہ صدا آ رہی ہے کہ میں مجھے پکاروں میں سنتا ہوں سب کی سننے والا ہوں اور سب کو عطا کرنے والا ہوں تو پھر کسی اور سے کیوں مانگا جائے یہ ایک تصور میں حکمت کیا ہے دیکھیں یہ غلط فہمی اس بنا پر ہوتی ہے کہ شاید کوئی سمجھتا ہے کہ اگر ہم نبی سے کچھ طلب کریں گے یا ولی کو وسیلہ بنائیں گے تو شاید ہم اللہ کو چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں یہ جو تصور ہے یہ غلط تصور ہے اصل میں نبی کو ہم نبی کیوں مان رہے ہیں ولی کو ولی کیوں مان رہے ہیں اس کے اللہ تعالی سے تعلق کی بنا پر اللہ تعالی بنیاد ہے محبت الہی ہمیں مجبور کرتی ہے ان کی عیدت اور محبت کی طرف صحیح تو ہم کسی سے مدد طلب کر رہے ہیں تو اللہ کو چھوڑ کر نہیں کر رہے جیسے اللہ کو چھوڑ کر تو فلاں سے کیوں مانگ اصل میں تو اللہ کا مانگ رہے ہیں اس لیے کہ مسلمان کو عقیدہ رکھنا چاہیے کہ مدد کرنے والی ذات فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے وہی دے سکتا ہے وہی عطا فرماتا ہے ہر نعمت وہی دیتا ہے اور اگر ملت وہ نہ چاہے تو کوئی ایک ٹینکا بھی آپ کو نہیں دے سکتا ملت ہمارا یہ عقیدہ الحمد لیکن قرآن و حدیث جب اس تعلیم سے بھی مالا مال ہے کہ لوگ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اپنی حاجت کے لیے دعا کی درخواست کی اور نبی کریم نے ان کی حاجت کو سن کر بارگاہ الہی میں دعا کی اور اللہ نے اس حاجت کو پورا فرمایا تو یہ چاہتا ہے کہ دیکھتا اللہ ہی ہم اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں لیکن وسیلہ بنا رہے ہیں نبی کو یا وہ اللہ اللہ سے مدد مانگنا اللہ کے سوا نبی سے مدد مانگ کر اور وہ چیز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرنا یا ولی سے مدد طلب کرنا اس کا فائدہ کیا ہے دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ سے براہ راست ہمارا تعلق نہیں ہے ہمیں اللہ کی معرفت نبی نے دی ہمیں اللہ تعالیٰ کی خبر نبی نے دی ہم کلمہ پڑھتے ہیں نبی کی وساطت سے ہمیں اللہ کے بارے میں بتایا انہوں نے اور پھر نبی کریم علیہ السلام واسطہ ہے دونوں طرف <تصفح> یعنی ایک طرف بندوں میں شامل ادھر ادھر اللہ صاحب سے واصل حضور علیہ السلام درمیان میں ایک ایسا واسطہ ہے اس طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور یہ ایک باقاعدہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے تو براہ راست نہ کوئی اللہ تعالیٰ کے پاس نوکری کرتا ہے ڈیوٹی کرتا ہے نہ کوئی باقاعدہ ملاقات کرتا ہے بلکہ ہوتا یہی ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ہی دینے والا ہے مگر ہم تنخواہ لیتے ہیں اپنے مالکان سے علاج کرواتے ہیں ڈاکٹر سے اپنی فریاد پیش کرتے ہیں حاکم کو تو یہ کس لیے اس لیے کہ دنیا کو عالم الاسباب بنایا ہے تو ان اسباب کو ہم اختیار دیں گے اس کے بغیر چارہ ممکن نہیں ہے خود قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے فرمایا وب تبو الہل وسیلہ وسطین و بستبری اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو اور نماز اور صبر سے استعانت حاصل کرو صحیح تو یہ جس طرح فرمایا جا رہا ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو ان سے کہہ دیا آپ کی بارگاہ میں آ آیا کرے اور ہم سے پھر معافی طلب کیا کرے اور آپ بھی اس کی سفارش کر دیں اس کا یہ بھی ایک فائدہ ہے کلام آپ کے سوال ضمن نظر کرتا ہوں دیکھیں اگر آپ براہ راست اللہ سے مانگیں ہر چیز آپ کو مل جائے ضروری نہیں ہے کئی چیز طلب کرتے نہیں ملتی اسی طرح امبی علم السلام یا صحابہ کرام یا ولی کو آپ وسیلہ بنا کے طلب کریں تب بھی بہت سی چیزیں ملیں گی بہت سی نہیں ملیں گی हुँ. معاملہ اس طرح برابر ہے لیکن اصل مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کی نفسیات کا हुँ. لوگوں کے اطمینان قلب کا ایک ہے براہ راست طلب کرنا اس میں اطمینان قلبی مکمل طور پر یوں حاصل نہیں ہوتا کہ ہو سکتا ہے میرے مانگنے کا انداز مناسب نہ ہو میرے کوئی ایسی شامت اعمال درمیان میں آ رہی ہو جس کی بنا پر میری دعا درجۂ قبولیت کو حاصل نہ کرے تو آدمی پھر ایک وسیلہ بنا کے اطمینان کا شکار ہو جاتا ہے اطمینان اس کو حاصل ہو جاتا ہے کہ اب میں نے اللہ کے ایک محبوب بندے کو وسیلہ بنایا میری دعا رد ہو سکتی ہے لیکن انشاءاللہ ان کی دعا رد نہیں ہوگی صحیح کیونکہ صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ تبارک حدیث قدسی سے طویل جس کا آخر آخری حصہ یہ ہے کہ پھر وہ بندہ جو کثرت سے عبادت کر کے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے Hmm. جس چیز سے پناہ طرب کرتا ہے میں اس کو پناہ دیتا ہوں اور جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں wow. بخاری کی روایت ہو wow. تو یہ اللہ کا وعدہ ہوا ایک مقرب بندے سے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو مانگے گا اس کو عطا فرمائے گا صحیح. یہ یقین ہمیں اس طرف مائل کر دیتا ہے کہ ہماری دعا شاید رد ہو جائے گی لیکن وعدہ خدا بندی کا خلاف نہیں ہوگا تو اس لیے ان کو وسیلہ بنانے میں پھر اس لحاظ سے وقت مختصر ہے علم غیب کے حوالے سے بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ یہ شرک ہے حضور کے لیے اس طرح طرح کا تصور کرنا یا حضور کو حاضر ناظر جاننا یہ ایک شرک ہے ان دونوں تصورات کے حوالے سے کیا کہیں دیکھیں بڑا وسیع موضوع ہے اور اس پہ تھوڑا سا کلام تو ہونا چاہیے لیکن میں اسی حوالے سے لے لیتا ہوں علم میں پہ تفصیل میں نہیں جاتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ علم ایک صفت ہے ہم, ہم نے پہلے اس کو کلیئر کر دیا ہے کہ اگر اللہ تعالی کی صفات کو انہیں خوبیوں کے ساتھ جو اللہ کی صفت کا خاصہ ہیں اگر کسی مخلوق میں مانیں گے تو شرک متصور ہوگا ورنہ نہیں ہوگا اب اللہ بھی غیب جانتا ہے ہم کہتے ہیں رسول بھی غیب جانتا ہے شرک ہوا کہ نہیں ہوا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انہیں خوبی خاص متشف مانا جاتا ہے جاتا ہے کہ نہیں اللہ کا علم قدیم نبی کا غیر قدیم اللہ کا ذاتی نبی کا عطائی اللہ کا لا محدود نبی کے علم کی ایک حد ہے اللہ کے علم پر فنا واقع ممکن بھی نہیں ہے نبی کے علم پر فنا ممکن ہے اگرچہ وہ زیر زیر نہیں ہوگی صحیح صحیح مم ہے ان چار فرقوں کے ساتھ شر رہے گا صحیح صحیح اگر آپ کے ہم چار فرقوں کو نہیں مانتے تو میں عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی آدمی شرکے بچ ہی نہیں سکتا آپ بھی دیکھتے ہیں آپ بھی سنتے ہیں تو بتائیے کس طریقے سے آپ سے بچیں گے کہ اللہ بھی دیکھتا سنتا ہے ہم انہیں فرقوں کو بیان کریں گے سو لہذا علم غیر کے بارے میں ہمارا عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تبارک وطالیہ کے عطا سے انبیاء علیہ السلام کو علوم غیبیہ دیے جاتے ہیں بلکہ نبی تو دنیا میں تشریف ہی سے لاتے ہیں کہ وہ پوشیدہ امور کو ظاہر کریں اس لیے لفظ نبی کا جو مادہ ہے آپ کسی بھی لغت عربی لغت کی کتاب اٹھا کے پڑھ لیں اس کا ترجمہ یہی کیا گیا ہے غیب کی خبر دینے والا صحیح کیوں کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے پھر اسے کیوں شرک کہا جا رہا ہے سمجھ کی کبھی ہے دیکھیے ایک بات میرے ذہن میں یہ آتی ہے کہ آپ کبھی علاج کروانے کے لیے کسی ایسے حکیم کے پاس جائیں جو کامل نہ ہو آپ کو نزلہ ہے وہ کہے گا کہ ٹی بی ہو گیا آپ کو اگر انفیکشن ہے وہ کہے گا کینسر ہو گیا تو یہ نیم حکیم کا مسئلہ ہوتا ہی ہے کہ وہ اتنی چھوٹی, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اتنا بڑا شو کرتے صحیح ہیں صحیح تو ظاہر سی بات ہے جہالت اس میں بہت زیادہ مؤثر ہے صحیح بالکل آپ نے صحیح فرمایا ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے